کسی بینکر کی دعوت کھانا جس کی کمائی کا ذریعہ صرف آ, بینک کی آ, آمدنی ہو بھارت مجبوری آ, خالی تو کیا صدقہ کرے گا یا کھائی جا سکتی ہے اصل میں شبہ جو ہے وہ اس کے عباہت کو ظاہل نہیں کرتا یہ پوری شریعت کا ہمارا قانون ہے کہ کسی کام میں شبہ پیدا ہو گیا مثلا ایک آدمی اگر بینک میں کام کرتا آپ کو یہ شبہ ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہوگا تو شبح سے اس کے حلال ہونے میں فرق نہیں آئے گا ہاں سو فیصد اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے مثلا ایک آدمی نے خدا نہ خاصا کسی آدمی کو رقم لا کر کے دی کہ لیجیے صاحب یہ آپ کا سود نکلتا تھا یہ ہم آپ کو دیتے ہیں. اس نے پیسے ہاتھ میں لیے اسی میں سے دس روپے نکال کر کے دیے کبھی ذرا بوتل پلا دو صاحب کو ابھی تو بالکل یقینی صورت ہے نا کہ سود کے پیسے ایسی یقین محکم جہاں تک نہیں ہو مح شبے کے بنیاد پر ایک آدمی بینک میں کام کرتا ہے تو اس کا ولیمہ بھی نہ کھایا جائے اس کے گھر کی چائے بھی نہیں پی جائے ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ کامل یقین نہیں کہ یہ حرام ہے اگر شبے میں ہو تب تو, تو کوئی دنیا کا کاروبار ہی نہیں چلے گا اب آپ یہاں بھی نماز نہیں پڑھے بھائی چھوٹے چھوٹے بچے یہاں جہاں پیشاب کر دیا یہاں پیشاب کر دیا یہ جو وضو کا پانی آ رہا ہو سکتا چوہا گر گیا ہو ٹنکی میں تو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنا وضو کر سکتے ہیں تو شبہ کی بنیاد پر کوئی سرزنش یا کوئی فتوا نہیں لگائیں گے جب تک کہ یقین محکم نہ ہو کہ یہ سود ہے اب بچنا بہتر ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں, تقوی کا اعلی مقام یہ ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچا جائے اس کی چند مثالیں شریعت کا مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو بہت متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ خورمت اور ہلت اس سے آگے منزل میں جس میں شبہ پیدا ہو جائے اس سے بھی اجتناب کرتے ہرچن کے وہ حلال ہوگا یہ قائدے کے مطابق اصل شہ میں اباہت ہے مثلا امام اعظم ابو ہنی فرودگی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے اور بڑا صاف ستھرا کاروبار کرتے تھے ہماری طرح انیس گز کو کھینچ کر کے بیس گز نہیں کرتے تھے صاف ستھرا کاروبار ہوتا ایک تھان میں کچھ نقص تھا ظاہر ہے جس تھان میں نقص ہو وہ کم پیسے میں بکے گا آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ملازم نے وہ تھان بیچ دیا امام صاحب جب شام میں آئے تو حساب کیا تو فرما یہ تھان یہاں اس میں نقص تھا عیب تھا وہ کیا بک گیا انہوں نے کہا بک گیا کس دام میں بیچا جی اس دام میں بیچا جتنے دام میں اصل کپڑا بکا جاتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تھان اگر ایک سو روپئے میں بکا تو امام اعظم اپنے تجوری میں سے ایک سو روپیہ خیرات کر دیتے کہ بھئی یہ تھان بکھا چلے ایک سو روپئے خیرات کر دو امام اعظم ابو حنیفہ نے پورے دن کی آمدنی خیرات کر دی یہ دیکھیے تقوے کا اعلی ارفا مقام پھر ایک واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوا آپ اس کی نماز جنازہ میں تشریف لے گئے آپ جانتے جنازے جب جاتے ہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا کہ ابھی غسل دیا جا رہا ہے میت باہر سے نکلے گی کہیں نہ کہیں انتظار تو کرنا پڑتا دھوپ بڑی سخت تھی لوگ جنازے کے منتظر تھے اور ایک آدمی کے مکان کے سائے میں کھڑے ہو گئے سارے حضرات اور امام آزم رضی اللہ نو دھوپ میں کھڑے ہوئے کسی نے کہا کہ اب آ جائیے منع کیا لیکن جب اسرار بڑھ گیا امام صاحب نے فرمایا اصل میں جس مکان کے سائے میں تم کھڑے ہو وہ میرا مقروض ہے مجھے خدا سے خوف ہے کہ میرا نام سود کھانے والوں میں نہ آ جائے کہ جو تمہارا مقروض ہے تو اس کے تم گھر کے سائے میں کھڑے رہے یہ ہے مقام جو تقوے کا آلہ اور ارفا مقام ہے ٹھیک اور عام طریقے سے فتویٰ اس پر دیا جائے گا کہ جب تک یقین محتم نہ ہو اس وقت تک حرام کا حکم نہیں لگائیں